پوری امت کے لیے کریں آپ نہیں میں ہے ایک حدیث شریف میں جب حضور علیہ السلام قربانی کے فضائل بیان فرما رہے ہیں تو غالباً حضرت ابو رات ہے یا کوئی انہوں نے کہا حضور یہ تو سب ان لوگوں کے لیے جو مالدار لوگ ہیں کہ قربانی اپنے صاحب کو بٹھا کر کے پولیس رات سے لے جائے گی سب مالدار لوگوں کے لیے ہم غریبوں کا کیا ہوگا ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو کھانا میسر نہیں تو قربانی کہاں سے کریں گے ابا؟ تو حضور علیہ السلام نے ایک مینڈھا منگایا اور میرنا مگانے کے بعد اس کو ذبح کریں اِن سلاتی و نسخ کی وہ مہیا و ممات لبِ العالم بسم اللہ اللہ اکبر اس کو ذبح کرنے کے بعد اللہ تقبل من نہیں اس کو میری طرف سے قبول کریں من آل محمد میری آل کی طرف سے قبول کر لے من امت محمد اس کو پوری امت کی طرف سے قبول کر لے اور پھر فرمایا کہ جس غریب کے پاس قیامت میں اپنی قربانی نہیں ہوگی اس کے پاس میری قربانی ہوگی لیے علماء نے بطور احسان لکھا کہ جب حضور نے ہم پر اتنا کرم کیا تو جو صاحب سروت ہیں تو ایک حصہ حضور علیہ السلام کے بھی ثواب کے لیے کرنا چاہیے